نمبر دو دوسری بط فہمی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت میں حدیث الغلام اور راہب بہت لمبا قصہ ہے مشہور قصہ ہے میں صرف اس میں سے مختصر بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور یہ قصہ پچھلی قوموں میں سے ہے بنی اسرائیل میں سے ہے جی سورت بروج جی ہاں سورت و بروج, جی بروج کی تفسیر میں بھی آپ کو یہ قصہ مل جائے گا تو ایک بادشاہ تھا اس کا ایک جادوگر تھا اور ہمیشہ معمور رہا ہے پچھلے زمانے میں بادشاہ ساتھ جادوگر کیوں بادشاہ کی بادشاہت بغیر جادوگر کے نام ہے اس کو جادوگر سے وہ کاہن سے وہ پہلے پوچھتا کہ میں یہ جنگ لڑوں یا نہ لڑوں میرے کامیابی اس میں ہے کہ نہیں ہے ایک ایک قدم پر جادوگر کی طرف رجوع کرتا اور یہ واضح دلیل ہے کہ طاقت بادشاہوں کے پاس نہیں ہے نہ فرعون کے پاس ہی نہ نمرود کے پاس تھی فرعون کا بھی جادوگر تھا کہ نہیں جس نے خواب بتایا کہ آگ نکلے گی فلسطین سے اور تمہارے محل کو جلا دے گی یعنی فرعون کا, فرعون کا قصہ اور علیہ السلام کا قصہ یہیں سے شروع ہوتا ہے تو تعبیر کروائی اپنے اس جادوگر سے اس جادوگر نے کیا کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بن اسرائیل میں سے تمہاری جو سلطنت ہے وہی توڑے گا تو اس خواب کے بعد ہی فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ کل سے جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو لڑکا بہرحال تو جادوگر بادشاہ ہمیشہ جادوگر کو اپنا صرف خاص مشیر ہی نہیں بلکہ اپنے قریب اپنے پاس بٹھاتا بہرحال تو جادوگر بوڑھا ہو جاتا ہے بوڑھا ہو گیا اب بادشاہ کو جادوگر نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں میرا علم ایسے ضائع ہو جائے ایک ذہین بچہ مجھے دے دو میں اسے جادو سکھاتا ہوں تو بادشاہ نے حکم جاری کر دیا بھائی جو ذہین بچے ہیں جو اچھے بچوں کو لائے آگے لایا جائے اب بادشاہ کے ایوان میں اب غریب غربا لوگ ہیں بادشاہ بلا رہا ہے تو جتنے ماں باپ تھے سب خوش ہو گئے کہ ہمارا بچہ جو ہے بڑا نام کمائے گا تو ایک گھرانے نے غریب گھرانا تھا تو بچوں کو بھیج دیا بادشاہ نے دیکھا جادوگر کی طرف کچھ بچوں کو بھیجا جادوگر نے اسے سلیکٹ کر لیا کہ یہ بچہ ذہین ہے جلدی کیچ کرتا ہے اور یہ بہت اچھا جادوگر بن سکتا ہے بچے جاتا ہے جادوگر کی طرف اسے جادو بڑا عجیب لگتا ہے بھائی کیا ہے الٹے سیدھی حرکتیں کرتا ہے یہ الٹے سیدھے کلام پڑھتا ہے یہ اور جب بچہ گھر سے نکلتا تو راستے میں ایک راہب تھا عبادت کر والا شخص تھا اللہ تعالی سے ڈرنے والا شخص تھا تو ایک مرتبہ جا رہا تھا تو راہب کو باتیں کرتے ہوئے سنو تو اس کو اچھی لگی تو بچہ کیا کرتا جب جادوگر کی طرف جاتا تو پہلے راہب راستہ جو ہے نا راہب کا گھر راستے میں تھا تو راہب کے گھر سے ہو جاتا تھا اس عابد زاہد کے گھر سے اس کے بات سن کے پھر جادوگر کی طرف جاتا تو جادوگر نے دیکھا بچہ دیر سے آ رہا ہے تو راہب نے پہلے بتا دیا تھا بچے کو تم سے پوچھیں گے گھر والے پوچھیں گے دیر سے کیوں آئے ہو تو کہنا جادوگر نے مجھے روک دیا اور اگر جادوگر پوچھے گھر سے مجھے دیر ہو گئی اور آہستہ آہستہ بچے نے اس راہب کا علم جو ہے جو توحید کا علم ہے وہ سیکھ گیا آہستہ آہستہ اور اس کو اچھا بھی لگتا تھا لیکن بچے بھی چھوٹا بچہ کشمکش میں تھا حق پہ کون ہے یہ ہے یا وہ ہے باتیں تو اس کی اچھی ہیں لیکن ایک آئےت دیکھنا چاہتا تھا ایک کرامت دیکھنا چاہتا تھا جیسے بچے ہوتے ہیں نا تو ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک داب یعنی ایک جانور تھا ایک بلا تھی اس نے راستے کو روکا ہوا تھا اور لوگ روکے بےچارے راستہ بالکل تنگ تھا تو اس بچے نے پتھر اٹھایا کنکر اٹھایا اور کہا بسم اللہ ربراہب وہ کنکر جو ہے اس دابا کو مارا جانور کو مارا اور نیت یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ سچا ہے تو یہ جو جانور یہ مر جائے اس کنکر سے اللہ. کنکر لگ تھا اور وہ جانور وہاں پہ گرا اور مر گیا اسے عجب ہوا کہ واقعی راہب سچا ہے واپس جا کے راہب کو یہ بات, بات اپنے استاد کی بات بیان کی تو اس کے استاد نے کہا کہ تمہارا امتحان ہوگا لیکن میرے بارے میں نہ بتانا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب غلام کا کام چلتا رہا راہب نے ان کو روکنے کی جادو دیکھے یہ بھی حکمت ہے علم سیکھنے کی یہ بھی حکمت ہے کہ وہاں سے رکنا روک نہیں روک بھی سکتے تھا بے حرام کام کی طرف ہی جا رہے ہو لیکن اس میں فتنا تھا کہ نہیں فطرہ تھا وہ علم سے بھی رک جاتا اور گراہک کو بھی پتہ چل جاتا اور مقصد پورا ہوتا مقصد پورا نہ ہوتا تو بعض اوقات تھوڑا سے دین دے کر پورے دین کو بچانا بھی جائز ہے سبحان اللہ علماء دیکھیں کس طریقے سے فائدہ اخذ کرتے ہیں پیغام اخذ کرتے ہیں تھوڑا سا دین جاتا ہے پورا دین بچتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی کوئی دوسری دلیل جانتا ہے صلح کتنی کٹن شرطیں تھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرطیں مانی کہ نہیں مانی کیوں مانی اگرچہ کٹن شرطیں تھیں لیکن مسلحت تھی کہ نہیں پورا دن بچتا تھا کہ نہیں میں نے یہ فرمایا کہ تھوڑا دن جاتا ہے تو چلا جائے پورا دن بچنا چاہیے بہرحال بچوں کو اللہ تعالی واقعی امتحان میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے بچوں کو وہ طاقت دی کہ بیماروں کو شفا اللہ تعالیٰ اس بچوں کے ہاتھوں کر دی اور بچہ مشہور ہو گیا اتنا مشہور ہوا کہ ایک جلیز تھا بادشاہ کا بادشاہ کے ایوانے صدر میں بیٹھا بیٹھا کرتا تھا نابینا تھا اندھا تھا تو اسے پتا چلا کہ فلاں بچہ ہے چھوٹا سا لڑکا ہے لیکن وہ وہ لوگوں کو شفا دیتا ہے غلط عاقدہ ہے شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لیکن لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی وہ, وہ. وہاں پہ جاتا ہے اور بہت سارے تحفے لے کے جاتا ہے اس بچے کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے تم شفا دے دو یہ سارا کا سارا مال تمہارا ہے اس سے بھی اور دو میں تمہیں دے سکتا ہوں تو بچے نے کہا اچھی تھا میری بات سنو میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں شفا ہے اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھو اپنے رب سے دعا مانگو اللہ تعالیٰ قبول کرو گے میں بھی تیرے دعا کرتا ہوں سبحان اللہ یہ عید کا عقیدہ دیکھے چنانچہ وہ ضرورت مند تھا اس نے کلمہ پڑھا دعا کی واقعی اس کی آنکھیں درست ہو ہوگی اب خوشی خوشی وہ کہاں پہ جانا تھا اس نے بادشاہ کی طرف جانا تھا بادشاہ کی مجلس میں گیا جا کے مسافر کیا بادشاہ پریشان یہ بھی کل تو نبی نہ تھا اندھا تھا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے آتے تھے اب میرے سامنے کیسے آ تو اس نے کہا یہ, یہ یہ کیسے تم ٹھیک ہو گئے اس نے کہا میرے رب نے مجھے ٹھیک کیا یہ عقید وحید دیکھے ہاں? ہاں تو بادشاہ نے کہا میرے بارے میں کہہ رہے ہو نا نہیں وہ رب جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے ارے میرے سوا بھی کوئی رب ہے دیکھے گورنمنٹ دیکھیں عام طور پہ بادشاہوں کا تو اس کو پکڑ لیا اور اس کو عذاب دی اور پوچھا کہ تم نے عقیدہ کہاں سے لیا یہ نئی بات کہاں سے لے کے آئے ہو تو وہ بچہ ہے وہاں پہ اس نے مجھے کہا ہے بچوں کو لایا گیا بچے کوئی چھوٹا بچہ پتہ ہی ہے یہ اس کا کام نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے اس کو پکڑا اس کو مارا پیٹا بچے نے کہا میں تو نہیں پتا تھا اب کیا, کیا, کیا جو جلیز تھا اس بادشاہ کا جو دوست تھا اسے کہتے ہیں بادشاہ ان کی دوستی بھی ہلاکت ہے یاد رکھنا بڑی پیاری بات کرتے ہیں بعض لوگ جو مطلب حکماں جو ہیں بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ کسی کے دوست نہیں وہ مفاد کے دوست ہیں جہاں پر مفاد دوستی ہے مفاد ختم دوستی ختم اچھا تو بچے کو زندگی سے باندھ لیا اور اس کو لے کے آئے جو اپنا دوست تھا بادشاہ کا اور کہا دیکھو بتاتے ہو ورنہ دیکھو اس کے ساتھ ہم جو حشر کرتے ہو تمہارے ساتھ بھی کریں گے کیا اثر کیا آرا لے کے آئے اس کو سر پہ ڈال دیا اور اس کو چلا دیا جو کہ جو ظالم جلد تھے اور اس کو پہلے اس, اس, اس, اس, اس کو کہا جو اپنا جلیس تھا جو نبینا تھا اپنے دین سے واپس ہو جاؤ دیکھیں عقیدت تو ہے جب دل میں بس جاتا ہے تو جان چلی جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یہ عقیدے نکل نہیں سکتا مجھے مارنا ہے مار دو میرا رب وہی ہے جس نے مجھے چھپا دیے تم میرا رب نہیں ہو سکتے ہو اب بچہ دیکھ رہا ہے اس کے سر پیارا رکھا اور اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کیا اب چھوٹا بچہ دہل گیا بتاتے ہو تمہارے سے یہ ہے چکر میں بتاتا ہوں فلا راہب ہے وہ میرا استاد اس نے یہ کیا ہے اس کو لے کے آئے راہب کو لے کے آئے اور کہا ارج اندین یہ تمہارا کام ہے نا یہ فتنہ فتنا دیکھیں حق فتنا کیسے ہو جاتا ہے یہ فتنہ تمہاری وجہ سے ہے تم ابھی اپنے دین سے واپس ہو جاؤ ورنہ تمہیں دو ٹکڑوں میں کاٹ دیتے ہیں اس نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کرنا ہے کرنا ہے کر دو میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے مرنا تو ویسے ہی ہے اگر کٹ کے نہیں مروں گا تو ویسے مر جاؤں گا دیکھیں ایمان دیکھیں توحید دیکھیں انہیں بات دیتے ہیں بچہ دیکھ رہا ہے اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیتے ہیں اپنے دین سے توحید سے واپس نہیں ہوتا بچوں کو کہتے ہیں بھائی اب تمہاری باری واپس ہوتے ہیں اپنے دین سے مجھے اپنا رب مانتے ہوئے تمہارے سے یہی یہ اثر کرو بچے نے کہا میرے ساتھ کچھ بھی کر دو میں واپس نہیں ہوتا اب دیکھیں اب پہلے بھی دو ٹکڑے ہو گیا دوسرے بھی دو ٹکڑے ہو گئے بچوں کو ہمت ہوئی کہ نہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے دل میں روب ہو جائے گا تو بچے ڈر جائیں گے نہیں تو ڈرا تھا لیکن دوبارہ جب دیکھا کہ اس کی بھی دو ٹکڑی ہو گئے اس کی بھی دو ٹکڑے ہو گئے تو میں کب تک زندہ رہوں گا جیسے کہ زیادہ ڈر سے بھی ڈر مر جاتا ہے وہی وہ حالت ہوئی بہرحال تو بادشاہ نے کہا اچھا تم دو ٹکڑے کر دو پھر بھی نہیں ہٹو گے نہیں ہٹوں گا میں میں تمہیں اسے اس بھیانک موت مارتا ہوں اب دیکھیں یہ سین تبدیل کرنا چاہ بادشاہ نے اب یہ سین جو دیکھ لیا بچے نے نا اب اور کا سین اس کے سامنے ہو سکتا ہے کہ یہ واپس آ جائے جی جی کچھ بعد لوگ کہتے لیکن بات جو حق ہے جب اس کو مار اس کو بھی مار سکتا تھا وہ جانتا تھا بچہ نے بادشاہ جانتا مجھے مار دے گا یہ بادشاہ بھی جانتا تھا اس کو مارا اس کو بھی مار سکتا ہوں بہرحال تو سرکر اپنی فوجوں کو حکم دیا اس کو کشتی میں لے جاؤ جب سمندر کے درمیان میں ہو جانا اس کے ہاتھ پاؤں بعد اس کو اس کو پھینک دو اس کو لے جاتے ہیں سمندر کے درمیان میں آتے ہیں اب بتاؤ واپس ہوتے ہو یا تمہیں یہاں پہ پھینک دیا اب یہاں پر سوائے درندے مچھروں کو کچھ بھی نہیں ہے کہ کھا جائیں گی غرق ہو کے مر جاؤ گے سن کے اللہ تعالی مجھے ان کے شر سے محفوظ کر دو اب بچہ دعا مانگ رہا ہے توحید حج دیکھے کیسے کام آتی ہے اے میرے رب مجھے ان کے شر سے محفوظ کر دے پانی کی لہر آتی ہے کشتی کو الٹا کر دیتی وہی کسی کو سیدھی ہو جاتی ہے سارے کے سارے فوجی پانی میں وہ بچہ کہہ لو اس قسطے کے اوپر بچہ واپس چلا جاتا ہے دیکھیں تڑپ دیکھے بچے کے دل میں بچہ بھاگ کیوں نہیں گیا اب بچے کا ایک مشن ہے کہ جو ایمان اور توحید میرے دل میں ہے جو میرے استاد کا کام ادھورا رہ گیا ہے وہ پورا کروں گا میں اور جو دعوت اور تبلیغ میرے ساتھ چھپ کے کرتا تھا اب اعلان ہوگی اور اس قوم کو میں جتنا بھی فائدہ پہنچا سکوں وہ فائدہ پہنچا دو واپس کہاں کہا گیا اپنے گھر میں نہیں گیا بھاگا نہیں بادشاہ کے بادشاہ کے پیلس میں گیا ایوان صدر میں دوبارہ گیا واپس وہاں گیا تو اس نے دیکھا تمہارے دوستوں نے کیا کیا میں فی اللہ جو تمہارے ساتھی تھے وہ کہاں گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی اللہ تعالیٰ دیکھیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف اچھا پھر اسے پکڑا پھر ایک اور فوجی دستہ بھیجا اور کہا کہ اسے پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور اوپر جو ہے نا اوپر سے اس کو دکا دے دو یہ گہرائی میں جا کے گرے گا اس کی ہڈی پسری ایک ہو جائے گی پھر اس کو پتا چلے گا اللہ وہ لے جاتے ہیں پہاڑ کے بالکل اوپر چلے چڑھ جاتے ہیں اب جب دھکا دینے کی بارے تو اسے کہتے ہیں بتاؤ واپس ہوتے ہیں ہو. اپنے دین سے یہ تمہیں دھکا دیں اسے وہی دعا کی اے میرے رب مجھے ان کی شر سے محفوظ کر دیں زلزل آتا ہے پہاڑ ہلتا ہے سارے کے سارے نیچے اور یہ بچہ پھر واپس آتا ہے پھر بادشاہ کے سامنے بادشاہ کہتے ہیں مافا لاؤ تمہارے ساتھ ہی دیکھا ہے کہ اللہ تعالی مجھے نجات دلائی تو بچے نے کہا بادشاہ دیکھ مجھے مارنا چاہتے مجھے تم مار نہیں سکتے ہو اس کا ایک طریقے مجھے مارنا چاہتے ہو اب بچے کی جو خبر ہے پورے شہر میں پھیل گئی کہ ایسا بچہ ہے جو مر نہیں سکتا پہلے تو بیماروں کو شفا دیتا تھا اب یہ مر بھی نہیں سکتا سبحان اللہ تو بادشاہ کو ڈر لگا کہ اگر اس بچے یہ بچہ مشہور, مشہور بھی ہو گیا ہے تو اس کو ایسی موت ملنی چاہیے کہ سارے لوگ دیکھیں تو بچے کے ذہن میں یہ بات آئی دیکھیں اس نے کہا مجھے مارنا چاہتے ہو مجھے سولی پہ چڑھا دو ایک درخت سے باندھ دو اور میرے کمان میں سے میرے تیروں میں سے ایک تیر لے لو وہ میرے کمان میں اس تیر کو ڈال کے یوں کو بسم اللہ رب الغلام مجھے تیر مارو میں مر جاؤں گا یہ مارنے کا طریقہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں دوسرا یہاں پر اس کو شک ہو کہ یہ جو کم کرے جادو کا کام تو نہیں کر رہا ادھر سے بھی بچ گئے ادھر سے بھی بچ گیا جو یہ کہہ رہا ہے اب اسی کی میں مانوں تو میری جان چھوٹ جائے اب وہ پھنس گیا بیچ میں اس کو مار نہیں سکتا بادشاہ ہے اب آپ رب سمجھتے ہیں بچوں کو نہیں مار سکتا سلحان دیکھئے غور اور کمزوری کی انتہا دیکھے چنانچے لوگوں کو اکٹھا کرتے خاص وقت یہ وحق کا وقت جس وقت روشنی بہت تیز ہوتی ہے سارا لوگ دیکھ رہے تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کا دھوکا ہے کچھ بھی ہے بچوں کو اسی طریقے سے بچے کے تیر میں سے تیر اٹھاتا ہے کمان میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ رب الغلام تیر چلاتا ہے بچے کو تیر لگتا ہے بچہ مر جاتا ہے بادشاہ نے بڑے سینے ایسے تان کے خوش ہوا کہ میں نے اسے مار دیا ہے اس کو مشیر نے کہا کہ مار تو تم نے دیا ہے جو لوگوں کو سنے کیا کہہ رہے ہیں سارے لوگ ایک آواز بھی کہہ رہے ہیں آمن نبی اور رب الغلام سبحان اللہ تم تو ایک کو چھپانا چاہتے تو ایک دو کو مارنا چاہتے تھے تو, تو پورے قوم کلمہ پڑھ لی پورے قوم نے کلمہ پڑھ لیا اب تو تم رب رہے ہی نہیں اس نے کہا اچھا یہ ہوا دیکھیں گھمنڈ دیکھیں ابھی بھی اس کو ابھی بھی اس کا گھمنڈ نہیں ٹوٹا دیکھو طاقت اللہ نے دی ہے کپل کر سکتے ہو مار سکتا ہے وہ اس نے کہا ٹھیک ہے اب خدود کھو دی زمین پر گڑے کھودے جائیں لمبے لمبے آگ اس میں جلا دی جائے اور جو اپنے دین سے نہ ہٹو اسے زندہ جلتی ہوئے آگ میں پھینک دو چی ایسا ہی کیا لوگوں کو لے کے آتے تھے واپس اپنے دین سے ہو جاؤ نہیں ہوتے تھے پھینک دیتے تھے قتل اسحاب الخد انا رضا تو یہ پوری صورت جو ہے اس قصے میں اتری ہے اس قصے کے آخر میں ایک بڑا پیار پیاری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی دودھ پیتا بچہ تھا اب عورت گئی مومن مومن عورت ہے دیکھیں ایمان میں کتنا دیر لگی چوبیس گھنٹے میں نہیں گزرے لیکن ایمان دیکھیں جب توحید دل میں جگہ کر جاتی ہے جان چلی جائے تو چلی جائے توحید دل سے نہیں نکل سکتا تو دودھ پیتے بچوں کو گود میں اٹھائے ہوا ہے آگے بڑھی رک گئی ابھی سوچ رہی ہے اپنے پروانی کے بچے کا کیا ہوگا تو اللہ نے اس بچے کو بلوایا اے میری ماں تم حق پر ہو کو جاؤ کبھی دودھ پیتا بچہ بھی بات کرتا ہے اللہ تعلق بچوں کو بلوایا اور وہ اور اپنے بچے سے میں تو آگ میں کود پڑے دیکھیں مرنا تو ایسے ہی ہے دنیا میں کون رہ زندہ کون رہ سکتا ہے سب مریں گے لیکن یہ موت جو ہے شہادت کی موت عظیم موت وہ دنیا کے لیے تو آگ تھی لیکن وہ کودتے ہوئے جنت میں وہ کود پڑے وہ ان کے لیے آگ کبھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنوں کے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے جنت نے عرق و سماج ہو اللہ کا وعدہ ہے برحال تو اس پورے قصے میں میں بہت قصے کو لمبا کر دیا میں چاہتا تھا صرف شاید بیان کروں لیکن قصہ اتنا پیارا ہے کہ میں رک نہ سکا اور میرے گزارش بچوں کو ایسے قصے سننے میں بہت خود میرا ذاتی تجربہ ہے بہت فائدہ مند ہے خاص طور پر یہاں پہ بچے کا ذکر ہے غلام ہے کیسے ایمان تھا بچے کا کس طریقے سے اس نے علم حاصل کیا کتنی مشکلیں تھیں اور آخر میں کس طریقے سے اس نے اپنی جان بھی دے دی تھی لیکن توحید جو ہے اس کے دل سے نہ نکل سکی تو توحید کے لیے اور بچوں کے یہ بہت پیارا قصہ ہے بہرحال تو شاہد اس قصے سے جو لوگ خود کچھ حملے کرتے ہیں کہتے ہیں اس قصے میں شاہد یہ ہے کہ اس بچے نے اپنی جان لے لی تو یہ دلیل ہے کہ خود کچھ حملے جائز ہیں سکھان اللہ میں صرف اتنا کہوں گا نمبر ایک اس بچے نے اپنی جان نہیں لی ایک شخص آتا ہے اپنے آپ کو بلاسٹ کرتا ہے ریموٹ کنٹرول کے اپنے ہاتھ میں بٹن اس کے اپنے ہاتھ میں وہ خود دباتا ہے اور وہاں پر تیر کوئی اور چلا رہا ہے بچے نے خود تیر چلایا پھر کوئی اور چلا رہا ہے وہی بات ہے اس آئے کی وہی بات ہے تو یہ کبھی دلیل نہیں بن سکتی دوسری بات یہ ہے اپنے رحمت اللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں میں اسی انہیں کی بات یہاں پہ بیان کرتا ہوں کہ شرح ریاب الصالحین میں شب بیان کرتے ہیں کہ ان انسرفسی ان مسلح عام مسلم کیا اپنے آپ کو اگر وہ آگے بڑھاتا ہے میدان جنگ میں اس کو جانبے کا چلی جائے کوئی حرج نہیں لیکن اس میں مسلح عام ہے عام مسلمانوں کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں وہ نہاد الغلام دلک الح بھی وہ نفس ہو وہ اح السمکن علاقے میں پھر سہان کیا جو لوگ اس کو دیوی بیان کرتے ہیں قال شیخ الاسلام جہدی نے فرمایا کیونکہ یہ جہاد فی سبیر میں تھا اور ایک پوری امت کی امت پوری مسلمان ہو گئی اور اس شخص نے صرف اپنی جان کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا یعنی اگر کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے انسان اپنے آپ کو میدان جنگ میں آگے کر دے اور اس کی موت سے پوری امت مسلمان ہو جاتی ہے تو یہ درست ہے دلیل اس پر ہے عیشہ صاحب فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ بَعْغُ النَّاسِ لیکن جو چیزیں بعض لوگ کرتے ہیں من انتہار کہ وہ اپنے آپ کو خودکشی کر لیتے ہیں بحث يحمل الات متفجیہ کہ وہ بامب وغیرہ اور بلاسٹکر والی چیزیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ تو پھر کافروں کے بیچ میں وہ گھس جاتے ہیں یو فجر رہا پھر اس کو بلاس کرے جب اس کے درمیان میں ہوں فی نہ قتل نفس اعضب اللہ تو یہ اپنے آپ کو قتل کرنے میں سے ہے جہاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر رحم کرے میں قتل نفس اور جو شخص اپنے آپ کو قتل کرے فہ و خالد مخلار جہنم وہ خالد مخلد ہے نار جہنم عبد الدین کا مجح فی الحادی ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءك نبيك كريم صلى الله عليه وسلم في الحديث جاء لان هذا قتل نفسه لا في مصلحه الإسلام کیونکہ اس شخص نے قتل تو کیا اپنے اپ اسلام کو کیا فائدہ ملا اس کے قتل ہونے قتل نفسه قتل 10 او 100 او 200 لمن نفع الاسلام بذلك کیونکہ اگر شخص اپنے اپ کو قتل کرتا ہے پھر 10 یا 20 یا 100 یا 200 کافر اسلام کو کیا ملا بذلك لم ينتفع الإسلام بذلك فلاحموسلی الناس کیا مسلمان جو کافر سر مسلمان ہو جاتے ہیں اس حرکت سے کیا کافر مسلمان بن جاتے ہیں بخلاف قسط الغلام تو غلام قصے میں یہ بات ہرگز نہیں ہے وربما وهذا ربما يتعنت العدو وبهذا ربما العدو اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ مزید دشمنی پہ آ جائے اور مزید بدل لینے کے آگے بڑھے اکثر ویوغر خدر هذا العمل حید البل مسلم اشد الفت یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بدل لینے کے لیے مزید سختی کرے اور مسلمان کو مزید نقصان پہنچائے <تصفح> كما يوجد من صنع معا اہل فلسطین اب مثال دیشہ صاحب نے کہ جیسے یہودی بعض فلسطینوں کے ساتھ کرتے ہیں نہ اہل فلسطین ادامات بہاد متفجرات وہ قتلسد تھا اسب ہے تو بعض فلسطینی جو اپنے آپ کو بام باند باندھ کے بلاسٹ کر دیتے ہیں اور وہ چھ یا سات یہود کو مار دیتے ہیں اخد منجرا زائلک ستی نفرا۔ تو یہودی بدر میں کیا کرتے ہیں تقریبا ساٹھ لوگ اس سے بھی زیادہ او اکثر اس سے بھی زیادہ لے لیتے ہیں فرم یق الفاظ مسلم تو اس میں مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا ولندا فجرات اور جن کو قتل کر دیا گیا کافروں میں سے اور بلاش کر دیا گیا مسلمان کو کیا فائدہ ہوا اس کا ان کے ساتھ مرے 70 اور آ جائیں گے مشکل کیا ہے ان کے پاس فوجی نہیں ہے کیا وہ لہذا لہذا افشے سفرنت لہٰذا میں یہ دیکھتا ہوں أن ما بعض الناس جو بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں مناد الشی کش کرتے نارا ان قتل بغیر حق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے نفس کو قتل کرنا بغیر حق ہے موجب الخل بلّہ اور اس عمل سے جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے اور باعث ہے وہ سے صحب شہید اور خود کچھ حملہ کرنے والا شخص شہید نہیں ہے میرے بھائی میرا کال نہیں ہے اگر بن عثمین کو آپ علامت العصر مانتے ہیں امت کا عالم مانتے ہیں تو ان کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں وانا صاحبه ليس بشهید. لكن اذا فعل انسان هذا شہید لیکن اگر کوئی شخص طویل کی وجہ سے یہ عمل کرے وان جائز وہ اسے جائز سمجھتے ہوئے کرے فاننا نرجو ان يسلم من الاثم. تو ہم اللہ تعالی سے امید رکھتے ہیں کہ وہ گناہ سے بچ جائے وہ شہد فلا لیکن یہ اگرچہ وہ تعویل کی وجہ سے جائز بھی سمجھتا ہے بلاس میں کر دیتے شہید کبھی نہیں ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے اللہ تک ہم امید رکھتے ہیں اسے کر دے اللہ تعالیٰ شہاد ہے کیونکہ اس شخص نے شہاد کے راستے پر شاید کے راستے کو اختیار ہی نہیں کیا وہ عمر اشتہد ہو اخوافل اجر جس نے اجتہاد کیا اس پہ غلطی کی تو اس کو ایک ہجر گا تو اس قصے میں جس میں نے بیان کیا ہے کہیں پر بھی دلیل نہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کر دے اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی قتل کرے تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس بچے نے ایک جان دی اگرچہ اس خودکشی سمجھتے بھی ہو اگرچہ مجھے یہ بتائیں جو آج کل خودکش حملے ہوتے ہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے ایک تیرنی کو ایک شخص کو ہی لگے گا بم بلاسٹ ہوتا ہے مجھے ایک مرتبہ دکھا دیں کہ معصوم جو ہے وہ نہ مرے ہوں بم بلاس میں کیا ہوتا ہے جتنی کافر مرتے ہیں اس سے ڈبل یا ٹرپل مسلمان مرتے ہیں بیچارے جس میں بچے بھی ساتھ ہیں عورتیں بھی ساتھ ہیں بلکہ کافروں کے صفوں میں بھی بچے عورتیں ہوتی ہیں جن کے قتل کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو اگر آپ اس کو خودکشی سمجھتے بھی خود نہیں سمجھتے بلکہ اس کو آپ شہادت سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیں یہ کون سا دین ہے جسے میں معصوم جانے چلی جائیں اور آپ اس کو شہادت کہتے ہیں تو اس قصے میں یاد رکھیں کہ کسی طریقے سے بھی دلیل نہیں ہے کہ اس سے خود حملہ جائز ہے